فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان ان جنتوں میں نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی جنہیں اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے اور ان دونوں میں ایسی حوریں ہوں گی جن کی نظریں ان کے شوہروں سے کبھی نہیں ہٹیں گی یعنی ان کے شوہر انتہائی خوبصورت ہوں گی جن سے غایت محبت کی وجہ سے انہیں دوسروں پر نگاہ ڈالنے کا خیال بھی ان کے دلوں میں نہیں آئے گا اور یہی حال ان کے شوہروں کا ہوگا یعنی وہ بیویاں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کے شوہر ان سے غایت درجہ محبت کریں گے اور دوسری عورتوں پر نگاہ ڈالنے کا ان کے دل میں خیال بھی نہیں گزرے گا اور ان بیویوں کی ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ سب باقرہ ہوں گی ان اہل جنت شوہروں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہوگی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ لمیت مص انس نہ ولا جان میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ بیویاں مباشرت کے بعد ہر بار باقیرہ ہو جایا کریں گی شوکانی لکھتے ہیں کہ یہ آیت اور اس صورت کی بہت سی آیتیں دلیل ہیں کہ جو جن اللہ پر ایمان لائیں گے فرائض کی پابندی کریں گے اور گناہوں سے باز آئیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ بیویاں حسن جمال میں یاقوت و مرجان کی مانند ہوں گی یعنی ان کے رنگ نہایت سرخ و سفید ہوں گے آیت ساٹھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نیک عمل کریں گے عدل و انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ انہیں اچھا بدلہ دیا جائے یعنی گزشتہ آیتوں میں اہل جنت کے لیے جن نعمتوں کا ذکر آیا ہے ان کے ساتھ عدل و انصاف کا ایسا ہی تقاضا تھا کہ ان کے نیک امال کا انہیں اتنا اچھا بدلہ دیا جائے گا اور چونکہ جنت کی مذکورہ نعمتوں کی یاد دہانی سننے والوں کو نیک عمل پر ابھارتی ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے